السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى بعد فاذو بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انها جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم اي هو وہ انَََََََََََََََََََََما سعید سد عظیم ر زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو اس کی زینت کے لیے پیدا کیا آرزی ہے ختم ہونے والا ہے فانی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چٹل میدان بنا دیں گے اور جو بھی نعمت ملتی ہے جوانی ہے آرزی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے آنکھیں ہیں آرزی ہیں پھر جواب دے جاتی سماعت چکلے سماعت ہو جاتا ہے چلنے پھرنے کی قوتیں ہیں. آدمی معذور ہو جاتا ہے اس طرح دولت ہے وہ بھی آرزی پیس اس کے جو فائدے ہیں جن کاموں کے لیے دولت ہوتی ہے وہ آرضی ہے کل پیسا ہوگا میدا کھانا کو بول نہیں کرے ایک پیس ڈبر روٹی کھانی ہے بس وہ کسی بھی غریب کو میسر ہو جاتی اسی طرح بیڈ بہترین ہوگا لیکن نیند نہیں ہوگی موڑ جائے تو مقصد پیسہ نہیں مقصد تو اس سے حاصل ہونے والا تعیش ہے اور وہ آرضی چار دن ایک چیز آدمی کو اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد وہ یوز ٹو ہو جاتی ہے اور پھر اس کا وہ بات نہیں رہتی ہے پھر ختم بھی ہو جانا اسی طرح سارا نظام جو کائنات اس نے ختم ہو جانا ہے یہ عارضی ہے اور ایک امتحان ہے نبلو اہم تاکہ ہم انہیں آزمائے ائی سر ان میں بہترین عمل کون کرتا ہے دولت ہے تو اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے صرف اس دنیا کا سامان کرتا ہے یا آخرت کا بھی کچھ سامان لیتا ہے اسی طرح آگے چل کے فرمایا المال والبنون اسی سورہ میں المال والبنون زینات الحیاتی دنیا مال اور اولاد مال اور بیٹے زینت الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے امیدین سے وابستہ مت کرو یہ کھلونے ہیں کھیلو اور آگے چلو والباقیات الصالحات تو خیر اندا ربے کا توابن وہ عملہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں یعنی اس فانی چیز سے تم نیکی کماؤ جو ہمیشہ رہنے والی اس کو کنورٹ کر لو تم فانی کو باقی میں اور اللہ کے پاس اس کا بہترین ثواب ہے بہترین بدلہ ہے بہترین اجر ہے ایک بات وہ آم اور امید لگانے کے لیے بھی اولاد اور مال نہیں اللہ بہترین ہے ہماری امیدیں کس سے جڑی ہوتی ہیں اولاد سے جوان ہو جائے گی بس میرا بیٹا جی کام لگ جائے اس کے بعد میں پاکستان چلا جاؤں گا اور اس کے بعد پاکستان جا کے خات لکھتا رہتا ہے پتر بڑے تنگی کے دن میرے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں فیس بڑی زیادہ ہو گئی ہے بچوں جواب دے مرنے پر بھی نہیں آتا اب بات تو رستہ مر جاتا یہ تو امیدیں ہیں جن سے تمہیں وابستہ اس لیے کہ ان کا روخ آگے ہوتا اپنی اولاد کی طرف ٹھیک ہے جی ہمیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ نے بڑی مشقت سے پالا ہے ہم ان کی اولاد تھے تو ہم بھی اپنی اولاد کو بڑی مشقت سے پال رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی اولاد کو پالا ہے ہم بھی اپنی اولاد پال رہے ہیں ان کا روخ آگے کی طرف ہوتا اسی طرح بدلہ سوابن ایک باپ آٹھ بچے پال دیتا ہے مگر آٹھ بیٹے مل کے ایک باپ نہیں پال سکتا کیا بدلہ دیں جتنا پیسہ آدمی اولاد پر خرچ کرتا ہے اتنے کی اگر چار دکانیں لے کے چھوڑ دینا ان کے کرائے سے اس کے پیٹ بھر جاتا ہے یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، میرا باپ ہے تیرا نہیں ہے تو دے نا وہ بہو کہتی ہے کہ میں زیادہ بہو دوسری بہو نہیں ہے وہ خدمت کرے نا ترستا رہتا وہ فٹ بال بنا ہوتا ہے وہ گیارہ آٹھ کھلاڑیوں کے درمیان کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر کبھی تیسرے کے گھر تو یہ ایک رونق ہے باقی اگر تم امیدیں سے وابستہ کیے ہوئے ہو تو وہ کوئی بات نہیں بل باقیہ تو صالحہ تو خیر ال رب بہترین امید لگانے کی چیز کیا ہے اللہ تعالی اسی سورہ میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی نیک ہے اس نے کچھ کمایا ہے آخرت کی کمائی کی مر گیا ہے بچے یتیم ہیں کوئی رشتہ دار نہیں ہے ان کی کفالت کرنے والے باپ کچھ پونجی ایک جگہ دفن کر کے اس کے اوپر دیوار بنا دیتا اور دعا کرتا ہے اللہ سے پروزگار جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کل کلا کو یہ پونجی جو ہے ان کی قابو نہ کر لے تو جب تک میرے بچے جوان نہیں ہوتے اپنی دست و بازو والے نہیں ہوتے تب تک اس کی حفاظت کرنی ہے وہ دیوار گرنے والی ہے تو اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا دیوار سیدھی کرنے کے لیے کان اتحتا ہوما و کان ابو صالحہ یعنی فرمایا ان کا باپ مل تھا ان کے باپ کے پاس گرین کارڈ تھا کان ابو ہوما اس کی کوالیفکیشن کیا تھی ان کا باپ نیک آدمی تھا اللہ نے کفالت کا ذمہ لے لیا تھا نبی گئے دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے تاکہ یہ جب جوان ہوں تب وہ دیوار گرے اور وہ اپنا خزانہ نیچے سے پائیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی حالت میں ابھی وہ بچے ہیں وہ گر جائے تو گاؤں والے چھین نہ لیں ان سے تو اگر تو نے رب کو راضی رکھا ہوا ہے تو تیری اولاد کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہے ہم مر جائیں گے رب نہیں مرے گا وہ موجود ہے اور رازق وہ ہے اسباب اس کے لیے اسی طرح ہیں جس طرح بندے پیدا کر رہے اسی طرح اسباب بھی پیدا کر دے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی پتا نہیں ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے ہم کالکولیشن کرتے ہیں اسباب کے لحاظ وہ چچے بھی ایسے ہیں جی پانی کا گھونٹ نہیں دیں گے فلاں بھی نہیں دے گا میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر تیرا توقل رب ہے بچوں کی تربیت تو ان کو اللہ والا بنا رہا ہے تو فکر مت وہ ادھر تو مرے گا وہ کسی کے دل میں ڈال دے گا ان بچوں کی کفالت کرنے تم سے بہتر کروا دے وہ اسباب کا خالق ہے کون سے اسباب کو پیدا کر دیتا تو موجودہ اسباب کو جو انسٹاک تیرے پاس موجود ہے تو ان کو جمع تفریق کر رہا ہے وہ نئے پیدا کر دے وہ یار زک ہو میں نے سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تم نے کیلکولیٹ نہیں کیا لہذا اس کو اپنی کیلکولیشن کا پابند مت کرو اور بچوں کا خود کو رب مت سمجھو ہم بھی ایک سبب ہیں ہم رازق نہیں ہیں ہم سبب ہیں اور کوئی دوسرا سبب بھی پیدا کر دے گا تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کو اللہ کے لیے تیار کر ان کی تربیت وہ کرو جس سے ان کا رب راضی ہم کرتے تو ہیں فلام بھی کورس کر لے فلاں بھی کورس کر لے فلام بھی کورس کر لے لیکن پھر بعض افراد ایسا بھی ہوتا ہے کہ کورسز کی ساری پاس ہوتی ہیں ڈگریاں ڈپلومے اور اس کے بعد نوکری کوئی نہیں ملتی ان پر توقل نہیں کرنا ہم ایسے انا صاحب الکافیور رقی میں قانو میں نہ نے ایک سوال بھیجا مجھے مکہ کے ہاتھ کے صحاب کاب کے بارے میں بتائیے یہ کون اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ آپ کو بتا دے گا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتا دوں اور اس میں مقصد یہ تھا کہ جبرائیل آتے رہتے میں ان سے بات کروں گا یہ سوال ظاہر میں سن رہا ہوں تو اللہ بھی سن رہا تو کل تک کوئی چیز کنفرم ہو جائے اب اللہ کی ایک سنت وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سارے بندے ہیں اور سارے آجز ہیں اور سارے میرے محتاج ہیں نبیوں کو بھی خبر اللہ نہ دیتے کوئی نہیں لگتی جب دیتا ہے تو جنت کے اندر حضرت طلح کی ہور کو کنگھی کرتے ہوئے دیکھ لیتے اور جب نہیں دیتا تو ساتھ والے اونٹ پہ خالی ڈولا لدا ہوا یہ نہیں بتا سکتے کہ اندر عائشہ ہے یا پیچھے ہی رہ گئی وہ نبیوں کو مجبور کر کے ایوب کو بیمار کر کے اس نے کیا بتایا کہ شفا میرے ہاتھ میں ویزا ماری تو فہو یشفین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت زکری علیہ السلام کو اولاد نہیں دی دعائیں مانگ رہے ہیں کیا بتایا اس کہ اولاد کس کے پاس ہے جس سے یہ دعائیں کانو یا درونا نہ بنوا یہ بڑے ڈر ڈر کے اور بڑے جم کے ہم سے دعائیں کیا کرتے ہیں. اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر ابراہیم ابو الانبیاء کے ہاتھ میں ہوتی اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو نہ دھولے شاہ کے ہاتھ میں نہ بابے شاہ کمال کے ہاتھ میں وہ کیا بتاتا ہے ان سے کوئی دشمنی نہیں اللہ کو اللہ ہمارے لیے ان کو ہدایت کا ایک ذریعہ بنا کہ دیکھو وہ بھی مجبور ہیں مجھ سے دعا کرتے ہیں کالا کو ہی تمہارا رب کہتا ہے کہ تم بھی مجھ سے مانگو سب محتاج ہیں کائنات کے اندر اللہ کے کوئی غنی نہیں ہے یا یور ناسو انتم الفقراء تم فقیر ہو لوگو تم فقیر ہو واللہ هو الغنی الحمید غنی وہ اللہ ہے فرما واہ اللہذی فسما لاہن وفیلر دلا جس طرح آسمان میں وہ اکیلا الہ ہے زمین میں بھی وہ اکیلا الہ ہے اگر آسمان کا نظام چلانے کے لیے وہاں کوئی اور نہیں ہے تو زمین کا نظام چلانے کے لیے بھی اسے وزیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری زمین کی حیثیت کیا ہے واہو فی سما لہن اللہ کس کو کہتے ہیں؟ مجبوری میں جس کے سامنے مانگا جائے جسے جس جا کے جسے ڈرا جائے وہ الہ ہے واہو اللہ جی فیسما ہن وہ, وہ ہستیاں جو آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اگر آسمانوں میں کوئی داتا نہیں ہے تو زمین پر بھی کوئی داتا نہیں سارے مانگنے منگ... والے فکارا پوکارا اللہ تم اللہ کے محتاج ہو سانس لینے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہو. اگر آسمانوں پر کوئی دستگیر نہیں ہے اکیلا اللہ ہے تو زمین پر بھی کوئی دستگیر نہیں اللہ ہی ہے. اگر آسمانوں پر کوئی غریب نواز نہیں ہے اکیلا اللہ ہے تو زمین پر بھی کوئی غریب نواز نہیں ہے، اللہ ہے اسی سے سارے مانگتے ہیں وہی سب کو دیتا ہے یس آلوہ منفی سماوا کے اسی سے مانگتے ہیں آسمان والے بھی اور زمین والے جبرائل بھی اس کا محتاج ہے زمین والے بھی اس کے محتاج جبرائل کو نئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین کے مطابق جواب دیا تھا دل میں نبی کے انشاءاللہ اللہ تھا منہ سے نہیں روک لیا پندرہ دن ہو گئے وہی کوئی نہیں آ رہی اب وہ جو بہانے ڈھونڈتے تھے انہوں نے روز بہانے بہانے سے تنگ کرنا شروع کر دی سرکار کب بتائیں گے آپ اب تو آسمان بڑا دور ہو گیا جبرائیل صاحب کے پر کمزور ہو گئے کیا بات امیں جیل ابولاب کی بیوی آئی کہنے لگی ہے محمد وہ جن چھوڑ گیا تمہیں لگتا ہے اتر گیا تیرا جن جو تمہیں خبریں دیا کرتا ہے پندرہ دن کے بعد وہی آئی اور فرمایا والا <اللَّه> نبی آئندہ کسی کام کے بارے میں یہ مت کہنا کہ کل میں کروں گا مگر انشاء اللہ کہہ یہ کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا تیرے ہاتھ میں نہیں اور تعلیم کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ المسد الحراما ان شاء اللہ عام محدقین ان اللہ تم داخل ہوگے تو اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہماری تعلیم کے لیے اللہ نے کہا کہ کل کی کوئی بات بھی ہو انشاء اللہ ضرور کہہ لینا اس کے ساتھ اللہ چاہے گا تمہاری ساری پلاننگ رف پلاننگ ہوتی پانی پہ تصویر ہوتی ریت پہ نقش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاس کر دے اپروو کر دے تو وہ کام ہو جائے گا تمہاری پلاننگ کسی سرے لگ جائے گی وہ اس کو ریجیکٹ کر دے تو ردی رد کی ٹوکری میں چلی جائے آپ چھوٹی کا فارم بھرتے ہیں بھرک اپلیکیشن دیتے ہیں پورا آپ فل اپ کون کرتے ہیں آپ کرتے ہیں. سائن آپ کرتے ہیں. لیکن وہ اپروو والا خانہ خالی ہے نا وہ مدیر صاحب سائن کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہے نا جتنا بھی آپ نے پور کیا ہے اگر انہوں نے اس کو رد کر دیا سائن نہ کیے تو جتنا بھی آپ نے فل اپ کیا اس کو کوئی فائدہ ہے رب تیرے پروگرام کو پاس کر دے تو فائدہ ہے نہ پاس کرے وہ ما قدری نفسم ماضا تخ سے بغدا کسی جان کو کوئی پتا نہیں اس نے کل کیا کرنا ہے آدمی دھیر ساری پلاننگ لے کے نکلتا ہے واپس اس کی لاش آتی اور کل وہ برف خانے میں پڑا ہوا ہوتا ہے بندے کی پلاننگ بڑی آرزی ہے اس میں پھر جواب بھی دیا گیا فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حاب اور وہ جو قطبے والے لوگ ہیں ان کا واقعہ کوئی بہت عجیب واقع ابھی تو ایک بہت تسلسل ہے ان عجائب کا جو رونما ہونے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے گھیرے میں سے نکل کے ہجرت کرنا اور پھر غار سور میں تین دن رہنا اور دشمنوں کا غار کے اوپر پہنچ جانا اور وہاں مکڑی کا جالا تن دینا اور کبوتر کا انڈے دے دینا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مدینے میں پہنچنا اور پھر ان کا بدر میں ان لوگوں کا ان پہ غالب آ جانا مسلمانوں کا ستر ان کے آدمی مارے جانے پھر اسی طریقے سے غزو احزاب میں اور دیگر بہت عجیب باتیں بھی بہت ساری ہونی اتنا عجیب واقع نہیں قانون آ جا ہماری الوحیت کی نشانیوں میں سے کوئی زیادہ عجیب نشانی ہے. یعنی یہود کو یہ بڑی لگتی ہو تو لگتی ہو ورنہ اللہ کی الوحیت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں زمین و آسمان اور بندے کے اندر کہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اب جو آپ کے سامنے آ رہا ہے ڈی این اے اور یہ ساری چیزیں آدمی کے جینز اور پھر ان کے اندر آدمی کی کوڈیفکیشن جو ہوئی ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کس طرح آدمی بنتے یعنی عجائب کھل رہے ہیں اس کی الوحیت از اول فتعت القاف فتح کہتے ہیں ٹیجر یہ نوجوان تھے چند یہ غار میں آئے از اول فتعیت القاف کیوں آئے وہ آگے سے کرائے گا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا ملد ان کا رحما تو انہوں نے دعا کی جو پرورگار اپنے یہاں سے ہمیں رحمت عطا رحم کر ہمارے اوپر لنا من عمرنا اور ہمیں گائیڈ کر ہمارے معاملے میں ہدایت دے ہمارا ہاتھ پکڑ ہمیں روشنی روش دکھا فا دبن فلک سین دا ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی تھپک لیا یعنی سلا دیا ہم کان بند کر دی تو آپ کو پتا ہے جب آدمی جاگتا ہے تو سب سے پہلا جو اس میں فیکٹر ہوتا ہے وہ کانوں کا ہوتا ہے کانوں میں آواز آتی ہے وہ اندر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں اسکرین اس کی دماغ کی روشن ہوتی ہے میں کہاں پڑا ہوں کیسے ہوں تو سب سے پہلی جو چیز رابطہ کرتی ہے جاگے ہوں سے وہ کہا ہے کان فدور اب نا اعلی آزان ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے سلا دیا فلکا فار میں سین عددہ سالوں کے حساب سے پھر ہم نے انہیں اٹھایا یہ بعث جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی کو ری ایکٹیو کر دینا چیز پہلے موجود ہے اس کو ری ایکٹیو کر دینا جیسے رسول رسول ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بھی رسول ہوتا ہے دعوی نبوت سے پہلے بھی رسول ہوتا ہے لہذا دعوی نبوت کو کیا کہتے ہیں بے ست ایکٹیویٹ کیا جب رائل نے تین دفعہ دبا کر وہ جو نورانیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ایکٹیویٹ کیا بحثت ہوئی ہے حضور کی چالیس سال کی عمر میں پیدائش نہیں ہوئی پیدا پہلے میں چالیس سال پہلے ہوئے بےسٹ پہلے سے موجود چیز کو ایکٹیویٹ کر دیں اسی لیے جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو اس کو کیا کہا ہے تخلیق نہیں کہا پیدائش ہم تمہیں پیدا کریں گے نہیں ول با سے مرنے کے بعد ہم دوبارہ پھر کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرے گا پھر ہم اٹھ جائیں گے پہلے سے ہم ہوں گے پہلے جب بنایا ہم نہیں تھے لمبا کچھ ہے تو کچھ نہیں تھے. اب جب بنائے گا ہمارا نقشہ موجود ہے روح کہیں موجود ہے ہمارے بدن کے ذرات کہیں ہی موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ایکٹیویٹ کر یہ ہوتا ہے کسی چیز کا موجود. باسنا ہوں ہم پھر اٹھا کھڑا کیا جس طرح ان کو سوتے سے اٹھا کھڑا کیا اسی طرح ہم تمہیں اس طرح اٹھا کریں گے تو جب تم زندہ ہوگے قیامت کے دن تو یوں سمجھو کہ گویا تم سوئے ہوئے تھے اور اٹھ گئے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش والو لا کدب تم نا سا جمی ان تو کم اگر میں تمام نہ انسانیت سے جھوٹ بول سکتا بائی دا وے تو تم سے پھر بھی جھوٹ نہ بولتا یہ تم تسلیم کرتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا میں صادق ہوں اور صادق بھی وہ جو اسادک ہے یعنی یونیک ہے اپنی حیثیت لیکن اگر میں جھوٹ بول بھی سکتا تو تم سے کبھی نہ بولتا ان لا دبلا کوئی بھی گائڈ کبھی اپنے کافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا اس لیے کہ اس کی اپنی نجات بھی کافلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی میں تمہارا رائد ہوں رائد کس کو کہ کپتان ہے ان رائے دلک دلہ یا جميعا ما کن ولا خدا تن سمینا تو میں تمام لو انسانیت کو دھوکہ دے سکتا تو لیکن تمہیں تو نہیں دے سکتا میرے اپنے چچا ہو مامو ہو تایا ہو تمہیں تو میں نہ دیتا تو کے بعد آپ نے فرمایا و اللہ جی لا اللہ اِلَّهُ لم تما تامون اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم ایک دن اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح تم روٹین سے سوتے ہو یہ موت بھی ایک روٹین ہے یو ہیو ٹو بی ریڈی فار اٹ واویلا کیوں ہے پیدا ہونے پہ کوئی نہیں ہے مرنے پہ کیوں ہے موت اور حیات اس کی تخلیق ہے کوئی ان ہونی نہیں ہے. یہ ہونی ہے روز ہوتی ہے ہوتی آئی ہے پیدا ہوتا تو تیار ہو جا اس کے مرنے کے لیے کے جب وہ واقعہ ہو تو تم اپنا ہوش وواس نہیں ایمان بھی نہ کھڑا بیٹھو کے تیار رہو انہی ہے راجی اون جو ٹرانزٹ پہ آتا ہے اسے پتا ہوتا ہی ہے تو گو بیک. تمہارا ریٹرن ٹکٹ دے کر بھیجا گیا ہے تمہیں سیٹ اوکے کروا کے بھیجا گیا ہے تمہیں تمہیں واپس جانا اس کی مرضی ہے کس کی کتنی اس نے اوکے کر کے بھیجی کسی کو بچپن میں لے لیتا ہے کسی کو جوانی میں لے لیتا ہے کسی کو بڑاپے میں لیتا ہے لیکن یہ روٹین کا کام ہے لاتمو تن کماتا نامون جس طرح روٹین سے سوتے ہو اسی طرح ایک دن بھر بھی جاؤ سم ملا تستا سم ملا کو من اٹھ کھڑے ہو گئے جس طرح تم نیند سے جاگوے لاداب دیکھے جب آدمی سوتا ہے تو کیا بتایا گیا کہ یہ موت کی بہن ہے آدمی یہی کہتا نا اللہ بے اسمے کا اموہ تو آہیا یہ نہیں کہتا اللہ بے اسمے کا نام اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں میں تیرے نام سے مر رہا نیند کی کنہوں کو ابھی تک سائنس دان نہیں سمجھ سکے یہ کیا چیز اگر ان کے بس میں ہو تو وہ بندے کے اندر سے وہ سیلی نکال دیں نیند والا اور پھر اسے چوبیس گھنٹے کام لیں امریکہ والے زیادہ وہی دبا کے رکھیں تین تین شفٹوں میں آدمی سے کام نہیں لیکن نہیں سمجھ سکے کہ یہ کہاں ہے کیوں ہے اور کیسے آدمی ریچارج ہو جاتے ہیں؟ یہ موت کی بہن ہے اور جب اٹھتا ہے تو کیا تعلیم ہے الحمد للہ اللہ جی احان آباد ما ماتا کتنوں کے بارے میں فرمایا ہو اللہ جی یہ تو وہ تمہیں رات کو وفات دے دیتا ہے اور پھر جس کی پوری ہو جاتی ہے اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے وہ یور سے لکھرا علاج دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اپنی مدت پوری کر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم موت کو ہاتھ لگا کر واپس آتے ہیں جب ہم سوتے ہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس لیے اللہ کا ذکر کر کے سونا چاہیے استغفار کر کے سونا چاہیے کچھ قرآن کی کم از کم دس آیات تلاوت کر کے سونا چاہیے تاکہ غافلین میں سے آدمی نہ ہو پتہ کوئی نہیں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا جی سما باسنا پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سما لا تکونا کماتست بیما تملون پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے دنیا دار العمل ہے دار الجا نہیں آخرت دار الجا ہے وہاں عمل نہیں وہاں ایک نیکی آدمی نہیں کر سکتا اسی لیے تو در بدر دھکے کھائے گا نا ایک نیکی کے لیے ایک بندہ ہے اس کی ایک نیکی کم صرف ایک نیکی ہو دونوں پنڑے برابر ہو گئے ہیں ایک نیکی ہو اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے اور وہ ایک نیکی کیا ہے؟ سلام بہت بڑی نیکی رستے سے کانچ کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا کانٹے کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا بہت بڑی نیکی جنہیں آج ہم حقیر سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ نیکی کو حقیر سمجھو نہ گنا کو حقیر سمجھو یہ تو چھوٹا سا گنا ہے لوگ بڑے بڑے چھکے مار رہے ہیں میں تو یہ دوڑ کے سنگل لے رہا ہوں گنا کو حقیر مت سمجھ ہو سکتا ہے کہ وہی تیرا گنا والا پلڑا جھکا دوں آپ کو پتہ کہ ایک چند ریزے بھی اگر ہوں ایک کلو پورا نہیں ہو رہا تو وہ چند ریزے اس کو پورا کر دیتے جس کو ت نے حقیر گناہ سمجھا تھا اسی نے تیرا پلڑا جھکا دیا اور جس نیکی کو تو نے حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا تھا وہ آج تیری جنت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہے جا مانگ کے لے کے میں تمہیں موقع دیتا ہوں جاؤ سب کے پاس پھرے گا یوما یا فررولمار او من اخی جس دن آدمی بھائی سے بھاگے گا بھائی ہے نا پائیاں باز محمدا کانڈ بھائی بھی کام نہیں آئے گا یوما یا فرولمار اومین اخی وم ہی وہ ابھی ماں باپ سے بھاگے گا ماں باپ اس سے بھاگیں گے صاحبت ہی وہ بنی اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا یہی رشتے ہیں نا جن کے لیے بندہ دنیا میں بلندر کرتا ہے کرپشن کرتا ہے کوئی نہیں دے گا پلٹ کے واپس آ رہا ہوگا ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوگا رستے میں جس کی صرف ایک ہی نیکی ہو وہ سوچے گا کہ میری یہ کہ وہ پوچھے گا بھائی صاحب کیوں پریشان کیوں پھر رہے ہوگا یار آپ کو پتا ہے کہ جس کی تھوڑی سی غلطی نکلے نا وہ زیادہ پریشان ہوتا جس کی تنخواہ میں سو دو سو چار سو کا فرق ہو اس کو پھر حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یار نہیں کام ہو سکتا جس کی پانچ سات درم فرق رہ جائے تنخواہ پوری ہونے میں وہ باگتہ کبھی ایک افسر کے پاس کبھی دوسرے افسر کے پاس من فضل یہاں سائن کر دو یار یہ پانچ درم کا سارا فرق اب وہ تو تسلی سے بیٹھا ہوا تھا اسے پتا تھا کہ میرا اس کو پاس تھی اپنا مارک شیٹ اس کے پاس موجود تھی اسے پتا تھا میرا کیا انبو تو تسلی سے بیٹھا ہوا تھا یہ بھاگ دور کر رکھا بھائی بھائی صاحب کیا ہوا کہنے لگے یار ایک نیکی کا سوال ہے سب سے مانگ آئے ہوں کوئی نہیں دیتا اس نے کہا سنو یہ لے جاؤ یار یہ میرا کمپیوٹر نمبر ہے لے جاؤ اور جا کے ان کو بتا دو کہ یہ تو فلاں مجھے دے دی جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں سے ملی ہے اور اللہ کو سب معلوم دیکھیے کے طریقے اں سے ملیے فلاں بندے نے دی بلا کے لاؤ اسے، کیوں بھائی آپ نے اپنی نیکی کو کیوں دے دی اے اللہ میں نے ایک نیکے کی تو نیکی کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ یہ بننے لگ جائے اس لیے کہ میں تو اس کے ذریعے جنت میں جا نہیں سکتا اگر میری نیکی سے اللہ کا ایک بندہ جنت میں چلا جائے تو میں سمجھوں گا میری نیکی کسی کام لگے اللہ نے فرمایا تو مجھ سے زیادہ دیالو ہے جا تو بھی اور دونوں جنت میں جائے. تو اس وقت ایک نے کی بھی بڑی قیمت رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر گزرے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جو یہ قبر والا ہے اس کے لیے جو دو رکھتے تم نفل کی پڑتے ہو خفیبتر تر اثر انتا ہے کل کو دو سو چھوٹی چھوٹی پڑتا نا ابھی جب جلدی پڑے سے چھوٹی تو نہیں پڑ سکتا فرمایا جو خفیف ترین تم دو رکعتیں پڑتے ہو اس صاحب قبر کے لیے آج زمین و آسمان و معافی سے زیادہ قیمتی اگر آج اس کو آپشن دو کہ یہ پوری زمین سونے کی بن گئی ہے تم نے یہ لینی ہے یا دو نفل لینے ہو کہا کہا مجھے دو نفل دیتی اس لیے پتا چل کے کیا یہاں یہ کرنسی چلتی سم ملا تجو اب ان با امل تم پھر تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دی جائے گی وہ انہ نارو آباد ابل جنت و یا تو وہ ہمیشہ, ہمیشہ تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں میں ان دونوں گروپوں میں کون زیادہ ٹھیک طریقے سے بتا سکتا ہے کہ کتنا عرصہ یہ لیتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ دل لگی کرتا ہے ایک صاحب آئے انہوں نے دیکھا بیت المقدس برباد ہوا ہوا ہے اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی کوئی اینٹ اپنی جگہ پر نہیں اور وہ بندہ تعجب کے انداز میں یہ کہتا ہے یعنی اللہ کا انکار نہیں کر رہا ہو لیکن تعجب کے انداز میں کہتا ہے انا یو جی بعد موتے اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے یعنی ہمیں گاڑی لگی ہوئی اور لے کے جا رہے گراج والے تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے اس کو ٹھیک کریں گے پتہ ہوتا ہے انہوں ٹھیک کر دینی ہے کال پرسوں لیکن تعجب ہوتا ہے کیا کمال ہے کیسے ٹھیک کریں یہاں تین سوال اللہ نے کوٹ کیے ایک سوال کوٹ کیا ہے کافر کا نمرود کا اس کے بعد اگلا سوال کیا اس بندے کا جس کا ایمان ہے مگر تعجب کا انداز اللہ ہو میا اللہ نے انہیں سو سال کے لیے مار دی مار دیا اللہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں میں کیسے زندہ کروں گا مار دیا سما باسا پھر اللہ نے ان کو اٹھایا سما باسا یہ پھر وہی باس آ گیا وادل موت اس لیے قیامت کے دن تخلیق ہوتی تو پھر میں اپنے ابا سے پیدا ہوتا میرا ابا اپنے ابا سے پیدا ہوتا وہاں پھر کارنش اسپتال ہوتا پھر وہ نئے سلسلے شروع ہو جائے پیدائش نہیں ہونی ماہیا زجرا تن واہ ایک جھڑکی دوں گا نوٹو فائزہ سائرہ سارے اٹھ کے کھڑے ہوں گے جاگ کے کھڑے ہوں گے سائرہ کس کو کہتے جگرتا جو ہوتا ہے سہارت اللہ رات کو جو سیریز چلتی ہے یہاں ڈراموں کی اس کو کیا کہتے سہارت اللہ جگرتا بے سہارا وہ جات جائیں گے تو کیا کہیں گے مم باسان کا دینا ہمیں ہماری خواب گاؤں سے کس نے اٹھا کر آتی؟ باس سما باسا پھر اللہ نے دندا کیا اس کو پھر پوچھا کالکم لب کتنا پڑے رہے ہو تم سورت کی طرف دیکھ کے اندازہ کیا کہنے لگے لابست یومن او یوم پہلے کہنے لگے میرا حال ہے ایک دن پھر کہنے لگے دن نہیں میرا خیال ہے ایک پیر او باز یوم یعنی زور کو میں لیتا تھا ابھی اثر ہو رہی ہے تم لگتا ہے کہ بس یہی زور اور اثر کے درمیان فرمایا بال لابست میرا تھا سو سال لیتا سو سال اس کے بعد کیا بات کہی فانزور لاتا عامک و شرابک دیکھ اپنے کھانے کو اور پانی کو کھانے کا ذکر اس لیے کیا کہ کھانا سب سے پہلے بستا ہے پانی چار دن نکال جاتا فانزور لاتا آمکا و شرابک کا لن یا یہ پرانے نہیں ہوئے بسے نہیں ہیں اسمیل نہیں ہے بالکل تازے ہیں انہوں نے شاید کھانا ہی دیکھا ہو سورج بھی دیکھا ہو اور کھانے کی طرف بھی دیکھا انہوں نے کہ تو اسی طرف بھی دال گرم گرم ہے مطلب ہے کہ میں تو کچھ پیار ہی سویا لمیا تھا سن ون زورا حمارک اور ذرا نظر اٹھا اپنے گدے کو دیکھ اس کی ہڈیاں بکری پڑی کھانا بسا نہیں یعنی ایک ہی جگہ ہے ٹائم اینڈ اسپیس مختلف انداز میں اثر انداز ہو رہی بندہ سویا ہوا ہے سو سال کھانا سو سال پڑا ہوا خراب نہیں ہوا گدے کی ہڈیاں گل گئیں ثبوت بھی تو کچھ دینا تھا نا کہ سو سال تو پڑا رہا ہے کھانا اسی طرح تو وہ کیسے مانیں گے ونزور والے نہ جا آیا ون ضرور میں کئی فن ان شیز ہوا اب دیکھ ہم ہڈیوں پہ ہڈیاں کیسے چڑھاتے اسٹرکچر پورا وائرنگ کی اللہ تعالی نے اس کے جتنے بھی مسلس تھے تھار فٹ کرنے کے بعد لما اب اللہ نے گوشت چڑھا دیا فرمایا دیکھ اس طرح اٹھاؤں گا میں ہڈیاں جڑی نسے بنی گوشت چڑھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تیسرا سوال جو اسی رکھو میں فرمایا رب آرینی کہ پر پروردگار مجھے دکھا تو سے زندوں کو کیسے زند مردوں کو کیسے زندہ کریں اب اس سوال میں انکار نہیں ہے لہٰذا اللہ نے آگے بات کو واضح کر دیا مقصد یہ ہے کہ میں اس کارخانے کا کو دیکھنا چاہتا ہوں آب آب کوئی دوست کسی کا کہیں فیکٹری میں کام کرتا ہے دوست اس کے پاس جاتا ہے تو اسے پتا یہ فیکٹری میں کام کرتا کہتا ہے یار میں دیکھنا چاہتا ہوں سیمنٹ کیسے بنتا ہے ایسا نہیں کہ اسے سیمنٹ کے بننے پر کوئی شک ہے یار مجھے لے چلو ذرا پلاٹ پہ دیکھنا چاہتا ہوں کیسے بنتا ہے پتھر کیسے پیستے پھر کیا آ نہیں کیفا تو کالا کالا بلا فرمایا کیوں ایمان نہیں فرمایا ہے اب کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ابراہیم کے اندر ہے کہ نہیں وہ ہم جیسے نادانوں کے لیے کلیئر کروا لیا کل یہ نہ جی ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک نہیں فرمایا کیوں ایمان نہیں فرمایا بلا کیوں نہیں ولا کل یا بس میرا دل, دل دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا دوست کیسے کرے گا چچا فخر باتم نہ چاند پرندے پال اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لے تیری آواز کو وہ پہچان لیں اس کے بعد انہیں ذبح کر اور مختلف پہاڑیوں پر ان کے اجزاء سمجال سم آلہ کلے جاوا لے من ہن جز ان کے ٹکڑے من ہن ان پرندوں کے ٹکڑے مختلف پہاڑیوں پہ جا کے رکھ کے آؤ سر کسی کے پاؤں کسی کے پر ٹکٹ کبوتروں کو ہلا کے یا تیتر کو ہلا کے پار سامنے چلے جائے ہلا کو سر پر آپ کو وہاں بیٹھا ہوگا ایک آدمی وہ تیتر کو بلاتا اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ موجہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے براہم اللہ اسلام وہ کہتے ہیں یہ تو کہا تھا کہ پرندوں کو ہلا لو بلاؤ گے تو پرندے آ جائیں گے سوال یہ ہے کہ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہو اور کہتے ہیں جی وہ پرندے کو ہلا کے بلا لو وہ تو کوئی بھی بلا کے چار دن کیڑے کھلائے اس کو تو تیتر پیچھے آنا شروع جی ہو جاتا ہے اس میں ابراہیم کے موجود والے کیا بات مردے کو زندہ کر کے دکھانا ہے نا سوال یہی ہے نا کیفہ فرمایا ان تون ہن جزن سمت پھر ان کو بلاؤ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی روح کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے فیضان فخ تو فی ہے رو یہ روح ہلی ہوئی ہے جب وہ بلائے گا یہ جائے گی اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ اب روک کے دیکھ اس کو ترجیح ان کو تم میں نے بلائی ہے نا تم اسے روک کے دکھاؤ ہوا جسے میاں صاحب نے کہا رو نو کہ آج رو محمد آج رو میں تامنا فت پھر ان کو بلاؤ یا کا سا یا وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے یعنی فرمایا اڑتے ہوئے آئیں گے اڑتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا کہ یار پتہ نہیں ادھر سے کبوتر گزر رہا تھا تو ادھر آ گئے فرمایا چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے تاکہ شک شبہ کوئی نہ رہے اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ماخل حکم اللہ باس حکم اللہ کا نفس واحدہ تم تمام انسانوں کا آدم سے لے کر تا قیام قیامت سب کو پیدا کرنا اور ایک بندے کو پیدا کرنا میرے لیے برابر ہے ماخلق ولا باس حکم تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا اللہ کا نفس نواحدہ میرے لیے ایک بندے جیسا میں نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی ہے ایک جھڑکی دینی ہے سو روپیہ بھی نکلواؤ تو سائن ایک ہی کرنا ہے سو ملین بھی نکلواؤ تو سائن ایک ہی کرنا ہے میرا کلمہ کون نہیں لگنا ہے خربوں نے خربوں نے پیدا ہو جانا ہے کلما کون لگتا ہے ایک پیدا ہوتا ہے جب آدمی جمع کراتا ہے تو روز سو سو پچاس کا بیس بیس تیس تیس جمع کرواتا ہے سائن ایک ہی کرتا ہے لیکن جب نکلواتا کہتا جی یہ تیس ہزار کا چیک ایک ہی سائن کر کے نکلوا لے پیدا کرنے میں تو کن کن لگ رہا ہے جب میں اٹھا کھڑا کروں گا سب کو تو مجھے ایک ہی کن کہنی پڑے گی تم سارے میرے سامنے سارے سے بال جھاڑتے ہوئے اٹھو باسنازب نے بے سمدا پھر ہم نے اٹھا کھڑا کیا تاکہ یہ آپس میں ڈسکس کریں اور ہم مزے لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کتنا کہ سارے بالحق. ہم آپ کو ان کی سچی سچی بات بتاتے ہیں اس لیے کہ یہ جو رومرز ہوتی ہیں یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کسی کے بارے میں کہانیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا ہم تمہیں سچی بات بتانے لگے ہیں سچا واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ لوگ متفرق کوئی کہتا ہے اتنے تھے اور فلاں ان کا کتا تھا پانچ چھٹا کتا تھا کوئی تھے چار پانچواں کتا تھا ہم تمہیں بتاتے ہیں ساری کہانی کیا ہوا انہم منو بے بربہم یہ چاند نوجوان تھے ٹی نیجرس تھے اپنے رب پر ایمان لے آئے وہ زد نہ اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دی. یہ بڑی اہم آئے اللہ تعالی نے کچھ ہدایت ہر بندے کے اندر رکھی فعال ہم جورا و ٹھیک ہے بندہ جب اس ہدایت کو یوز کرتا ہے تو باقی اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے اپنا شعر اللہ ڈالتا ہے بندہ اس کو یوز نہ کرے چاہے نبی کا باپ کو نہیں دیتا امت سکیم بناتی ہے کہ جی ایک لاکھ آپ کریں ایک لاکھ امت آپ کو دیتا ہے آپ بزنس کریں اللہ کہتا ہے جو پہلے تیرے پاس ہے اس کو انویسٹ کر کر آپ کو پتا ہے انڈے کے اندر آکسیجن کا بلبلہ ہوتا ہے جو اس کا چپتہ حصہ ہوتا ہے اس میں اکسیجن کا ایک بلبلہ ہوتا ہے مرگی چونچ مار کے اس حصے کو اوپر کرتی رہتی ہے اس لیے کہ بچے کا منہ ہمیشہ اوپر کے رخ بنتا ہے اگر وہ نوک والا حصہ اوپر رہے گا تو بچے کا منہ ادھر بن جائے گا اور وہاں اکسیجن نہیں ہے بچہ مار جائے گا وہ چپٹا حصہ اوپر رکھتی ہے آپ جب انڈا ابالتے ہیں اور توڑتے ہیں تو ایک سائڈ سے جلدی ٹوٹ جاتا ہے وہ وہاں ایک آپ کو گیپ نظر آتا ہے گڑا صاحب وہاں اکسیجن ہوتی اللہ نے یہ اصول بنایا ہے اس بلبلے کو یہ بچہ یوز کرے گا اور اس شیل کو توڑے گا اس کو یوز کر کے باہر سمندر ہے پھر آکسیجن اور اگر اس کو یوز نہیں کرے گا مر جائے اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا ہدایت کا بلبلہ ہر آدمی کے اندر ہے جو یوز کر لیتا زد نہ ہوم خدا ہم اپنا حصہ ڈال دیتے زیادہ تر بلزی نہ خدا و آتا ہم ہدایت کے کچھ فنڈز اللہ کے پاس ہیں اس کو یوز کرو گے اللہ اپنی طرف سے تکوا بھی ریلیز کر دے گا ہدایت بھی ریلیز کر زیادہ ہم خدا وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو یوز کیا ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اپنا حصہ ڈالا کوئی آدمی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ میرے اندر ہدایت نہیں تھی تجھے مجھے ہدایت نہیں تھی تیرے اندر تھی جس طرح آنکھیں کان ہے کافر کے پاس بھی دل ہے کافر کے پاس بھی وہ ہدایت کا بلبلہ ہے تیرے اندر یہاں تک کہ وہ انڈے جن سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا صرف آپ ابال کے کھاتے ہیں ان میں بھی اکسیجن کا بلبلہ اس میں رکھا اسی طرح. بندہ نہ کرے آم انو برپ وہ اپنے رپر پر ایمان لے آئے جو ان کے پاس تھی ہدایت انہوں نے اس کو استعمال کیا. وزد نا ہم خدا ہم نے فوراً اپنا حصہ ڈالا برقرار دادا لوگ کہتے جی اللہ ہدایت دے گا جی تو نماز بھی پڑھ لیں گے جی اللہ ہدایت دے گا تو فلام اللہ تعالی دروازہ کھٹکٹا کے جب ریل بیل دے کے تو بوری ہدایت کی ان کے گھر میں چھوڑ کے جائے گا تمہارے اپنے اندر ہیں ہدایت تمہیں تم سارے طریقے جانتے ہو اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے تمہیں جنت میں لے کے جانے کی اس نے تم سے وہاں کرایا نہیں لینا ہے کہ وہ جبر کرے تیرے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے نہیں بولے الحق کو میرے ربے کو پمن شاہ فلیو مین امن جبر نہیں انا ہم فیتیا تنو بے رب وزد نہ را بت نا ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی دل پہ ناٹ لگا دی دل پہ ہاتھ رکھ لیا از کام جب وہ کھڑے ہوئے دیکھیں جب بھی آدمی تاغت کا مقابلہ کرتا ہے تو معمولی دل والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے بدلے میں جیل بھوک پیاس سولی آرے سے چیز دینا آگ میں پھینک دینا لوہے کی کنگیوں سے گوشت اتار لینا ہڈیوں سے پانی میں ڈبو کے مار دینا آگ کی کھڈک میں جلا کے مار دینا سب کچھ ہو اس لیے جو کسی نے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا رب دل پہ ہاتھ رکھ دے تو پھر بندہ بڑے بڑے جابر سلطانوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اللہ نے فرمایا اتنا ہی نہیں کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ہم نے ان کے دل پر گرا بھی لگا دی ناٹ لگا دی یہ لفظ کہاں اللہ نے استعمال کیا ہے جب موسا علیہ السلام کی ماں نے اپنے پتر کو پھینکا دریا میں کوئی ماں پھینکتی فرمایا وہ ڈال تو بیٹھی ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو صندوق میں ڈالو دریا میں پھینکو نیلا امے کا مایوہ فی تابوتے فخم فل یم وساحل خوش وادو بول یہ ڈکری ہے تم سندوک میں ڈالو صندوق کو دریا میں ڈالو اس کا اور میرا دشمن اس کو لے گا یا ہو یہ ڈکری ہے اور اس کو چاہیے فل یو کہل اور دریا کو چاہیے کہ وہ ڈال دے اس کو کنارے پر دیکھیے کیسے حکم ڈکری شو ہو رہی ہے ہارڈر آ رہا بادشاہ کی طرف فرمایا جب بچے کو ڈال بیٹھی اب پشتاوا میں نے کیا گیا پھر کے سپاہی تو آتے آتے پتہ نہیں نہ بھی آتے میں نے تو اپنے بچے کو یقینی موت میں ڈال دیا ہے اب فرمایا ان کا دت لتب بہا لو لبت ہم دل پہ ہاتھ نہ رکھ لیتے تو وہ سارے زمانے کو پکار پکار کے کہتی لوگوں میں نے اپنا بچہ خود ڈال دیا تھا فم میں موسا فارے گا موسا کی ماں کا دل اڑا جا رہا دریا مٹائیں ان کا دتلا تو وہ بتانے لگی تھی لا لا ربت نہ بے اگر ہم دل پہ ہاتھ نہ رکھتے حوصلہ نہ دیتے سہارا نہ دیتے دل کو جما نہ دیتے وہ بتا دے ظاہر کر دے یہ وربطن ہے وہ ربک ہم نے ان کے دلوں پر ہاتھ آپ دیکھتے کمزور سا بندہ ہوتا ہے حکومت کے سامنے انگریز کے سامنے کھڑا ہو گیا کسی جابر سلطان کے سامنے کھڑا ہو گیا چودہ سال اندھے کنویں کی قید کاٹی ہے امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کیوں کاٹ لیے وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے کھانا نہیں کھاتے تو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا اولاد اچھی نہیں لگتی تھی وہ کون تھا جس نے کروا لیا ان سے عطا اللہ شاہ بخاری انگریزوں کو چیلنج کادانیوں کے پیچھے لگا غریب آدمی بچی بھوک سے روتی ہے بیوی کو کہتے ہیں چکی چلا پڑوسیوں کو پتا نہ چل جائے کہیں کو یہ آ نہ جائے کون ہے سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کہاں سے اٹھے کہاں گئے ان لوگوں سے کون کام کرواتے ہیں ربت نہ لوبے ہم دل پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کوئی طاقت ہوتی ازقام جب وہ کھڑے ہو گئے فقالو ربنا رب السماوات والارض تو کہنے لگے کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب آسمانوں کا بھی رب ہے زمین کا بھی رب ہمارا بھی رب وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین و آسمان تو کسی اور نے پیدا کیے ہوں اور مجھے آگے سب کانٹریکٹ پہ دے دیا ہو کہ تمہیں بابا شاہ کمال پیدا کرے مکھی بھی کسی نے پیدا نہیں کی وہ بھی اللہ نے پیدا کی تخلیق اس کا کام ہے اسی لیے اس نے کہا ام خالاک کا خلق ہی فاتشہ بہل و لم یا ان کے ان علاحوں نے جن کے پاس دوڑے دوڑے جاتے مینٹیننس کروانے کے لیے انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہوتا میری تخلیق کی طرح میں نے بھی انسان بنائے انہوں نے بھی انسان بنائے ہوتے پھر انسان فیصلہ کرنے میں غلطی کر جاتا کہ ہمارا رب اچھا ہے یا وہ اچھے ہیں تو میں معاف بھی کر دیتا کہ کوئی نہیں بندہ پلن ہار ہے ہو گئی غلطی بعض آپ آدمی کپڑا بھی تو بہترین سمجھ کے گھٹیا لے آتا ہے گاڑی بھی اچھی سمجھ کے خراب لے آتا ہے تو میں کہتا کہ کوئی بات نہیں بندہ غلطی کر جاتا ہے فیصلہ نہیں کر سکا کہ میری کریشن بہتر ہے یا ان کی کریشن بہتر ہے ہمارے پاس تو کوئی بہانا بھی نہیں ہے بولے کو کل نے شہی ہر چیز کو اس نے پیدا کی تو پھر تمہیں مغالطہ کہاں لگا ہے پھر کہاں تخلیق کروانے جاتے ہیں؟ کہاں سے لینے جاتے ہیں؟ ربنا رب نہ رب سماوات و ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب لن ندو امن دون ہم اس کے سوا کسی اور کو علا کسی اور علاق کو نہیں پکاریں گے بڑی سیدھی سی دیسی بات پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں کائنات میں کوئی دے سکتا ہی نہیں نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا یعنی یہ نہیں کہ صرف نفع نہیں دے سکتا تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتا لا ينفعكم فروکم ولا یا درخم اب دور اللہ کا نام ہے نقصان دے اور انافے اللہ کا نام ہے نفع دے تمہیں نقصان بھی کو ابن عباس پیچھے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکے ایک بات کہتا ہوں کان رکھ کے سننا متوجہ ہو گئے تھوڑا سا جا کے حضور نے پھر کہا لڑکے میں ایک بات کہنے لگا ہوں دھیان لگا کے سننا پھر کچھ نہیں کہا پھر آگے گئے تیسری بات یہ متوجہ کرنے کا ایک طریقہ کیا بات فرمایا دیکھو زمین والے آسمان والے تمہارے اگلے تمہارے پچھلے سارے اس پہ متفق ہو جائیں سارے مل کے کوشش کریں کہ تمہیں کوئی نفع دے تو نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر زمین والے آسمان والے تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے سارے اس پہ مل جائیں تمہارے جن اور تمہارے انس سارے اس پہ مل جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان دے تو نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو رب نے لکھ دیا ہے وہ نہیں اسی بنا اللہ ماں کا تھا بندہ کلم توڑ دیا گیا ہے صحیح کچھ کو تیرا نفع نقصان لکھ دیا گیا. بات ختم ہو گئی اب ڈرتے کیوں ہو اور لالچ کس سے ہے کس سے ڈرتے ہو ایک صاحب بڑا اصرار کیا حضرت سالم رحمت اللہ علیہ پوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ان سے اصرار کر کے کہنے لگا کہ صاحب بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے حشام بن عبد الملک بادشاہ میر المومی صاحب میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں موقع دے مجھے واقف کر رہے تھے کہنے لگے اس گھر میں کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے جان چڑا رہے تھے وہ تاک میں رہا اس لیے کہ علماء کو یہ لوگ افلاج کرنے کے چکر میں رہتے کبھی ٹی وی پہ لا کے کبھی کوئی اور کہیں کسی کانفرنس میں بلا کے تاکہ ان کی فیور گین کرے باہر نکلے جا تو اس نے کہا جی اب تو آپ باہر نکل آئے حرم سے آپ مجھے کوئی موقع دیں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کھڑے ہو کے کہنے لگے میں دین مانگوں تم سے یا دنیا کہنے لگا دنیا دین تو ان کے پاس تھا اس کے پاس تھا کہنے لگا دنیا کہنے لگے اللہ کی قسم دنیا تو میں نے دنیا کے خالق سے بھی کبھی نہیں مانگی تم سے کیا مانگوں حضرت خزر علیہ السلام ایک لڑکے کو ملے تین کہ بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے میں کہا جی جو اللہ نے دے دیا کافی ہے جائیے کہا نہیں کچھ مانگو دیکھ کے آتے دیکھ کے اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ بہت کو کچھ مانگو کہہ لگا بابا جی وہ دے دے مجھے جو میرے مقدر میں رب نے نہ لکھا ہو کہنے لگے وہ تو میں دے دے پر میں جیسے چھٹی کی دیا اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے میرا جو دینا پہلے اس نے لکھ دیا بات ختم ہو گئی اس سے زیادہ اگر کوئی آپ دے سکتے تو بسم اللہ دیجیے وہ تو کوئی نہیں دے سکتا رب نہ رب سماوات والا اور دلہن من دو گا مندون ہی الاحن ناقاد اگر ہم اس کے علاوہ کسی کو پکاریں تو یہ عقل سے بڑی بعید بات پیدا وہ کریں زمین آسمان کو وہ پیدا کر کہاں سے اٹھایا کہاں سے پیدا کیا ممنی یمنا اور جب بنا دے اور خارش ہو جائے تو فلاں بابے کے جا کے مٹی کھانی ہے فلاں کے گیٹ پکڑ کے لگانا ہے مینٹیننس کے لیے کوئی کنٹریکٹ دیا اس نے نہیں وہ ایجا مرض توحفہ ہوا یشفین ابراہیم کہتے جب میں تو جب بیمار ہوتا ہوں میرا رب ہی مجھے شفا دیتا تیرا مینٹیننس بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے اسی ایجنسی کے ذمے ہے جس نے تمہیں بنایا تو کس کام کے لیے کسی کو پکارو گے تم اگر کوئی کام تو بتاؤ کیوں پکارو گے اولاد کے لیے شفا کے لیے مال کے لیے صحت کے لیے برکت کے لیے فلاں چیز کے لیے فلاں چیز کے لیے خال ربو کو مجھے تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو کیوں وہاں کو چھٹی ہے مطلب یہ ہوتا نا جی بینک بند ہے نیشنل ایکسچینج کھلی ہوئی ہے چلو جی آفٹر نون وہاں چلے چلے ایک وجہ ہے کہ یہ آفٹر نون بھی کھلتا ہے اللہ کے آفس میں کبھی چھوٹی دیکھی ہے لا تاف السنت اللہ نوم اسے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے بیٹھا ہوا مستحد تیسرا پیر ہوتا ہے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں دوں حال میں مستغفرن فاغفر فرولا حال میں مسترزقن کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے دوں پھر کہاں جاتے ہیں؟ کیا مانگنے جاتے ہیں؟ لینے کچھ نہیں جاتے دینے جاتے ہیں ایمان کھڑا کیا ہاو لائیں قوم و من خزومن دوں نہیں ہماری اس قوم نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے الہ بنا رکھے دیکھیے الہ جس کو بھی بنایا گیا وہ اللہ کا دوست ہی ہوتا ہے دشمن کو کبھی نہیں آتا کسی نے بنایا مکے والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت سب سے بڑا بنا کے رکھا ہوا تھا بیت اللہ میں اور یہ وہی بت تھا جس کو آن باقی بت تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے گروائے لیکن ابراہیم کے بت کو آپ نے خود گرایا حضرت نوح علیہ السلام کا بت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت کے دو ہاتھوں میں انہوں نے تیر دیے ہوئے تھے یس yes, نو no اور ایک خالی تھا سفر کرنا ہوتا تو اس سے جا کے فال صبح نکالتے تھے اگر ہاں والا نکل آتا تو سفر کر جاتے نا والا نکلتا تو نہ کرتے اور اگر خالی نکلتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ریپیٹ کرو اس کو دوبارہ کرا کرو انہیں پتا تھا ان کی زندگی ساری سفر میں گزری ہے لازا انہیں بڑا تجربہ ہے سفر کا حضرت نوح علیہ السلام کے بت کو نہلاتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی انہیں پتا تھا انہوں نے سلاب لایا تھا اب بھی کوئی نہ کوئی چار کھٹ تو پانی ہوگا ہی ان کا بت تھا ان کے بیٹے کا بت تھا اللہ کے پیاروں کے بت عیسائیوں نے جن کو خدا بنا لیا ہے وہ اللہ کے دشمن ہیں حضرت مریم حضرت عیسی علیہ السلام اللہ اللہ کے پیاروں ہی کو تو بنایا جاتا ہے یہی مسئلہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جی ہم کیسے شر کرتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں ہم ان سے کرتے ہیں یہ اس سے کر کے دیتے یہ رابطہ توڑنے ہی تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا کالا ربوں کو مدرو کہیں اس نے کہا میں گناگار کی نہیں سنتا اب تو یہ ہے کہ تقریب میں دعا کرنے کے لیے بھی مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ ان یہ اللہ کی گڈ بکس میں ہوں گے اور ہو سکتا ہے سب سے زیادہ جو ہی ہو اللہ کا کوئی پتہ نہیں وہ بادشاہ ہے اس کے مزاج کا کوئی پتہ نہیں جتنی گرفت تیرے اوپر ہے اس سے زیادہ مولوی کے اوپر ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس سے اگر مخالفہ ہوگا تو زیادہ سختی سے حساب ہوگا تجھے شاید پھر کوئی بہانہ مل جائے آپ کو دعا بھی مولوی صاحب دعا کریں کہیں اس نے کہا میں گناگار کی نہیں سنتا وہ کہتا میں بیٹھا ہی گناگاروں کے لیے ہوں. ڈاکٹر کلینک کس لیے ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ صحت مند کے لیے بھی کلینک قائم کیا گیا ہو کلینک مریضوں کے لیے ہوتا ہے اس کی رحمت ویسے آٹکلش کس کے لیے کہیں کہا کہ میں گناگار کی نہیں سنتا وہ تو دفتر کھول کے بیٹھا ہی تمہارے لیے ہے حال میں مستقری ان کو یہ ہے توبہ کرنے والا بخش مانگنے والا میں معاف کروں یہ گلٹی کانشیس ہے دوسرے مذاہب میں ہے کہ پوپ کو آ کے تم اتنے پیسے دے دو اس کے سامنے ایڈمٹ کرو اس کے سامنے کنفیس کرو اور اس کے سامنے اتنے پیسے جتنا گناہ ہوگا وہ ریٹ مقرر کرے گا اتنے ڈالر اتنے پاؤنڈ جمع کرا دو اور اس کے بعد جاؤ تم چٹّی کرو میں کروا دوں گا اور اس وقت جو نو مسلم آ رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیا چیز اپیل کرتی ہے کہتے ہیں ہمیں تو اس مذہب میں یہ چیز اپیل کرتی ہے کہ یہ ڈائریکٹ کر دیتا بندے کو اللہ کے ساتھ تمہارا ذاتی معاملہ جاؤ گنا ہو گیا تو اندر گس کے توبہ کر لو وہ تمہیں معاف کر دے گا کسی کے سامنے بندے کے سامنے تیری آنکھ نہ جھوکے یعنی کتنا تیری خودی کا خیال ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ نیما نیما ہو کے میرے سامنے توبہ کر لے بندے کے سامنے مت بتا کے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. میں نے دنیا میں بندوں سے چھپا لیا تو مجھے اپنی عزت اور جلاب کی قسم میں قیامت کے دن بھی تمہیں رسوا نہیں کروں گا وہاں بھی چھپا لوں ہماری قوم نے دوسرے پکڑ لیے یعنی جب بھی بیماری مذہب میں گھسی ہے مذہب بگڑا ہے تو ان پیاروں کی وجہ سے بگڑا ہے پیارے تو اپنی جنت کڑی کی انہوں نے محنت کی انہوں نے, اللہ کے بندے بنے لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں تو طالبین پڑھ لیں آپ شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ان جیسا موحد آدمی اور رفا یہ کرتے تھے سینے پر ہاتھ باندھتے آج ہمارے اہل سنت وال جماعت کی مسجد میں کوئی سینے پر ہاتھ باندھے تو نماز ختم بھی نہیں کرنے دیتے ایسے ہی اٹھا کے باہر چھوڑ آتے اور گیارہویں والا ان کا جو ہے وہ ہاتھ سینے پہ باندھتا رفا یہ دین وہ مانو ان وہ تمہارے لفظوں میں واقع تھے